صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ متا کیا ہے میں پلیز ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائی میں جی سیکر بھائی آپ کا مائک جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے آپ کی آواز کافی حد تک بریک ہو رہی ہے ویسے جو میری سمجھ میں آیا شاید آپ نے متا کے بارے میں پوچھا کیا یہی تھا آج جی شکریہ آپ میرے بھائی ہماری ویب سائٹ کو چیک کریں جب آپ ڈبلو ڈبلو پہ جائیں گے تو شروع کے صفحے میں میرے خیال میں شاید منی بھائی, بھائی نے اٹالا ہوا ہے تو وہاں آپ کلیکٹ کریں تو آپ کو اس کے سلسلے میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ چند دنوں تک ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں شیوں کا دیگر بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے عقائد باطلا اور ہمال باطلہ ہیں اس پر ان جو ہمارے منیر بھائی نے ریئلٹی آف شیعہ بنائی ہوئی ہے کیا نام ہے اس کا ویب سائٹ تو اس پر انشاءاللہ ہم ان کے پورے عائد جو ہیں وہ ڈال دیں گے اسی طریقے سے مختلف فائل جو ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہفتے میں ایک مرتبہ لیکچر دیا جائے گا تاکہ وہ سارے مسائل جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں یہ انشاءاللہ منیر بھائی سے کسی دن میٹنگ کر کے تو اس سلسلے میں کل لارہ عمل تیار کرتے ہیں جتنے باطل عقائد ہیں فرقے ہیں ان کے بارے میں پورا مواد جو ہے وہ ہمارے سنی بھائیوں کو مل جائے تاکہ جو بھی اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو وہ انشاءاللہ ویب سائٹ پر ان کو دستیاب ہو جائے کرے گا شیوں کے بارے میں اسی طریقے سے مرضیوں کے بارے میں وہابیوں ندیوں دیوبندیوں کے بارے میں اور چکرالیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم چند دن میں اس سلسلے میں کوئی لاحا عمل ان شاء اللہ پیار کریں گے لیکن اس سلسلے میں بارہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک پورا بیان ہے تو آپ اس میں جا کر یہ جو ہے اس مدعا کے بارے میں دوبارہ آپ کو خالی تک کچھ معلوم ہو جائے گا